يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أخفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فاولئك ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا الايمان قال <Loleder> محترم بھائی دوست دوستو میرے بزرگوں ہم دن میں کئی دفعہ اور نمازیں پڑھنے والے لوگ دن میں بیسوں دفعہ اللہ جرح سے سرات مستقیم کا سوال کرتے کہ اہ دن اسرا مستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے جو کلمات اللہ جل شاہوں نے سکھلائے ہیں اسی میں آگے یہ ہے کہ سراق اللہ انعام کہ اللہ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے ان پر آپ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور جن پر آپ کا غذب اور آپ کی لانت ہوئی ہے وہ لوگ غلط راستے کے اوپر ہیں تو جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ میں جو اللہ نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں سور فاتحہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے پھر اللہ ہی کے حکم پر وہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے اور ہر رکعت کے اندر رکھی گئی ہے تو الفاظ بھی اللہ جل شاہ نحو کے ہیں اور حکم بھی اللہ چل شاہ کا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رستہ جو سیدھے لوگوں کا رستہ ہو اور جو سیدھا رستہ ہو وہ پتہ نہ چلے اس کی سمت انسان کو معلوم نہ ہو اس کی وضاحت انسان کو نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا جل رشانو کی حکیم ذات کی یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اس نے پھر ایک چیز کو اتنا زیادہ مانگنے کا کہا ہو اور پھر اس کا پتا نہ بتایا اس کا انسان کو اندازہ نہ بتایا ہو اس کے لیے کوئی رستہ نہ بتایا ہو تو یہ جن لوگوں پر انعام ہوا ہے تو یہ کون سے طبقات یہ جن کو ہم نے اللین انعمت علیہم کہا ہے یہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر اللہ جل شاہ کا اتنا اونچا انعام ہوا خود قرآن پاک نے اس کو ایک دوسری جگہ کے اندر باقاعدہ طبقات کے نام لے لے کر بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شاہ کا انعام ہوا تو کہا ہے کہ الاق الدین کون فلاقین الام اللہ علیہ کہ جو لوگ اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر انعام ہوا ہے اور وہ لوگ نبی ہیں اور صدیق ہیں اور شہید ہیں اور صالح ہیں. چار طبقات کا بتایا کہ النبیین و صدیقین والصالحین اب ان میں سے ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کے افراد نے نہیں آنا دنیا کے اندر یعنی امبیا علیہط السلام کا سلسلہ نج اللہ نے بند کر دیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئیں گے اور جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت اٹھائی تھی ان کے لیے ایک خاص مقام اور مرتبے اور ایک نام کا عنوان طے ہو گیا اور وہ حضرات صحابہ کہلاتے ہیں اور ان کے لیے جو لفظ صحابہ اختیار کیا گیا ہے وہ بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے حالت ایمان میں آپ کی زیارت کرنے کی برکت سے ہے صحبت سے اور صحبت دیکھنے کو اور ساتھ رہنے کو کہتے تو وہ سلسلہ تو بند ہو گیا یعنی اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی رہ سکتا ہوتا تو وہ صحابی بن جاتا ہے لیکن وہ اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ بند کر دی تین رستے تین لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے بعد بھی اور چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونے کو مانگا ہے اللہ پاک سے تو یہ لوگ رہیں گے دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بندوبست رہے گا ایک صدیقین ہے اور ایک شہدا ہے اور ایک صالح صدیق ایک مرتبہ ہے جو نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ ہوتا ہے آپ اگر ذکر بند کر رہے ہیں سب بات آپ ذکر کی تو سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ صدیق امبیات کے بعد سب سے بڑا اونچا درجہ ہے اور یہ لفظ نکلا بہر سچائی کے ساتھ کے لفظ سے ہے صداقت سے ہے یہ وہ طبقہ ہے جو سر سچا ہوگا اللہ تعالی کے ساتھ مخلوق کے ساتھ دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ اپنے باتوں میں اپنے اقوال میں اپنے معاملات میں اپنی اپنی عبادات میں ہر چیز میں جس کے اوپر سچائی کا غلبہ ہو جائے گا وہ صدیق کہلائے گا اور حضرت سعیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طبقے کے چونکہ سب سے اونچے فرد ہیں اس لیے ان کے نام کا حصہ ہے اگر ان کا اوپر صدیق کہا جاتا ہے یعنی دنیا میں انبیاء کے بعد یہ نہیں کہ صدیق ایک ہی ہوگا یہ سارے صحابہ صدیق تھے صداقت کا ظاہر بات ہے آپ سوچیں. اگر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو اور بڑے سے بڑا نیک اور صالح آدمی ہو اور وہ مقام صدیقیت کو پہنچ گیا ہو کوئی اور بندہ تو بھی ہمارے نزدیک وہ سب سے کم درجے کے صحابی سے بھی اس سے سب سے کم درجے کا صحابی اس سے ہزاروں درجے افضل بڑے سے بڑے آدمی سے. کسی نے حسن بصری جو کہ طالب کے اندر بہت بڑے آدمی تھے تو کسی نے پوچھا تھا ایک بہت بڑے عالم سے کہ حسن بصری کی تو اتنی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور ان کے کلام کے بارے میں یہ آیا ہے اور ان کی زندگی اس طریقے کے ساتھ گزری ہے تو کیا حسن بصری فلانے صحابی کے مرتبے کے برابر یا ہو سکتے ہیں تو جواب دینے والے نے کہا تھا کہ حسن بصری اور صحابی کے مرتبے مرتبہ تو دور کی بات ہے وہ صحابی کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے آئی ہوئی خاک بھی ان سے افضل ہے کیونکہ وہ اس کو مرتبہ ہے صحابیت ان کو حاصل ہے کوئی بندہ بعد میں کسی بھی فضل میں،, میں تقوی میں تہارت میں کتنی بھی ترقی حاصل کر کے صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس فضیلت کا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عبادات کے ذریعے سے کمالات کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے فضل کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے لیکن دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ شہدا کا ہے ہے سے ہوتے میں آج آپ آزاد کی تلاوت کی ہوگی یا کریں گے بعد میں جمعے کے دن کے معمولات میں سے تو اللہ فرما رہے ہم سارے لوگوں وسبر کا مطلب ہوتا ہے صبر سے لفظ نکلا کہ باندھے رکھو اپنے آپ کو باندھ کے رکھو اپنے آپ کو یعنی اس میں چاہے تمہیں ناگواری ہو رہی ہو تمہارے نفس کے اوپر شاک گزر رہا ہو تمہارے لیے مشکل پیش آ رہی ہو تمہیں مجاہدے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو پھر وسبر صبر کے ساتھ اور پورے ضبط نفس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ تو کس کے ساتھ مان لدین بلغاتی و راشی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں یعنی جن, جن کو اللہ جب جن کو یاد ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجیے اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت کا جو خطاب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ آپ کی امت تھے اور امت میں تو کوئی فرد بھی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو صحابہ میں سے جو افراد تھے وہ نبی کے رتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں لیکن اللہ جب شانوں قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کے اندر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اور اس سے مراد یہ امت ہوتی ہے کہ امت اس اس اس, اس کام کو کرے تو کہا کہ جو لوگ صبح و شام اللہ جب شانوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھے تیسری بات ہے جو تیسری آیت میں آپ کے سامنے پڑی اس کو جوڑیں گے دینوں چیزوں کو کہ اللہ پاک نے انسانوں سے تقوی کا مطالبہ فرمایا کہ یا یوالنذین آمنوا اتقوا اللہ کہ ایمان والو انہ جلل شالو کا خوف اور خشیت اور تقوی پیدا کر تو اللہ پاک ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مطالبہ کو فرمایا تو رستہ کیا بتایا اس کا کیا صورت کیا ہوگی تقوی پیدا کرنے کی تو ایک ہی اسی آیت کے تکمیل میں۔ یہ اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بعد کہا ہو کہ وہ سلو و اور اس قسم کے احکامات ساتھ دے دیے جائیں کہ نماز پڑھو اور حج کرو زکوٰۃ کرو اور جہاد کرو اور شریر ایک ایک کا حکم اس کے ساتھ جوڑ کر کے اس سے تقویٰ پیدا ہوگا قرآن پاک چونکہ بہت تفصیلات اور جزیات میں نہیں جاتا اور قران پاک چھوٹے چھوٹے ایسے نسخے انسانوں کو بتاتا ہے جس کے اندر پوری چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کا نسخہ جو اللہ پاک نے صاف ہی جوڑ کر اس آیت کے اندر بتایا کہ یا اي مدين اللهم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اور یہ جو تقوی کے پیدا ہونے کا جو سب سے آسان راستہ وہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچوں کی صحبت اختیار کرو جن لوگوں کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ سچا ہو جن کا معاملہ مخلوق کے ساتھ سچا ہو جن کا معاملہ دین کے ساتھ سچا ہو جو لوگ سر تپاس سچائی کا پیکر ہو ان کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ان کی سبھی جو وسط کا وہاں پر بھی وہ لفظ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ لو یہاں پر کھا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ رستہ ہے انسان کے بدلنے کا اور انسان کی طبیعت کے اوپر اور اپنے نفس اور شیطان کے اوپر غالب آنے کا یہ نسخے ہیں جو اللہ جب نے ارشاد ری کہ یہ طریقہ ہوگا کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ جو وہ آدمی جو دیکھیں ہر انسان شیطان کے مکر فریب کے سامنے اور اپنے نفس کے دا پیچ کے سامنے چاروں شان چند ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ نفس اور شیطان جن راہوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں وہ مجھے بگائے میں جانے رہے ہیں شاہ راہ طریقے کے ساتھ میری ساری کی ساری زندگی گزر رہی ہے لیکن وقتاً فوقتاً اس کو اللہ شاہ و اس کے دل میں یہ احساس پیدا فرماتے رہتے ہیں کہ یہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اس رستے کی بجائے مجھے درست رستے کے اوپر چلنا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ ہے تو اس کے لیے جو اس کو سب سے آسان صورت ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو اپنا معمول بناؤ جن لوگوں کو اللہ جہ نے اپنے دین اور شریعت کی اس کا صحیح فہم بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی عطا فرمایا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں فہم شریعت اور شریعت کے اوپر عمل کرنا فہم کہتے ہیں کسی کہ چیز کا معلوم ہونا کسی چیز کا علم ہونا ہم جو لوگ یہاں پر آپزادشی فرما ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت کے بہت سارے احکامات کا علم ہے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہے اس کا ثواب بھی معلوم ہے اسی طرح شریعت کے ان احکامات کا بھی ہم سب کو موٹے موٹے تقریباً تمام احکامات کا ہم میں سے ہر ایک کو علم ہوتا ہے جس سے اللہ جن نے ہم کو منع فرمایا ہے شریعت کے وہ احکامات جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو عام طور پر جس کے لیے کسی بہت زیادہ گہرے علم کی ضرورت نہ ہو ایک عام مسلمان کی معلومات میں ہوتے ہیں اس کو عام طور پہ معروفات کہا جاتا تو معروفات پسند یہ کہ اب میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ غور کریں تو میں سے کون ہوگا جس کو نماز کی فرضیت کا پتہ نہیں ہوگا پانچ وقت کی نماز ہونے کا پتہ نہیں ہوگا جماعت کا کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا سچائی کا امانت کا رمضان شریف کے اندر روزے رکھنے کا زکات دینے کا صاحب استداد کو حج کرنے کا یہ ایسی چیزیں کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے ان وہ طبقہ نہ ہونے کے برابر ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں تو یہ معروفات کے ناطے ایسے ہی وہ مشہور و معروف گنا جس سے شاہ رخ نے منع فرمایا ہوا ہے اور ہر سال کو اس کی قباعت اور شناخت معلوم ہے وہ منکر کہلاتے اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں ہم میں سے ہر ہر فرد کو یہ پتا ہے کہ زنا گناہ ہے شراب گناہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے خیانت گناہ ہے چوری گناہ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہیں گے مجھے تو آج پتا چلا کہ یہ چیز گناہ ہے اس کو منکرات کہتے تو اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے ہر شخص کا اپنے اپنے درجے کے مطابق ایک معروفات کی ایک بڑی طویل فہرست اس کے علم میں ہے وہ اس پر عالم ہے اس کو جانتا ہے منقرات کی بھی ایک طویل فہرست اس کے علم میں ہے وہ اس کا عالم ہے اس کو جانتا ہے لیکن یہ اس کا علم ایک طرف دیکھیں اور اس کا عمل دیکھیں کہ وہ عمل کن کن معروفات اس کے عمل کے اندر ہے اور کون کون سے منقرات سے وہ اشتراک کرے گا تو یہ دونوں جو پیمانے ہوتے ہیں توازن اس کا درست نہیں ہوتا انسان کا علم کہیں زیادہ ہوتا ہے معلومات اس کی کہیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا عمل اس میں سے بہت تھوڑے سے حصے کے اوپر ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اور عمل ایک دوسرے کو لازم منظور نہیں ہوتے اور اللہ نے رخ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ جو جو کچھ اس کا علم میں ہے وہ اس کے عمل میں بھی ہونا چاہیے یہ جو عامن و الصالحات قرآن کے اندر جگہ جگہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان میں ایمان تو وہ وہی اللہ تعالیٰ کی وقدانیت اور ضروری عقائد کا علم ہے جس کو ایمان کہتے ہیں پھر کہا کہ عمل بھی ان لوگوں اس کے اوپر لیکن یہ پلڑے انسان کے غیر متوازن رہتے ہیں عام طور پر ہر انسان اس سے گزر ہر انسان اس آزمائش کا شکار ہے تو دنیا میں اللہ نشانوں نے انسانوں کے لیے بندوبست فرمایا کہ وہ جب چاہے کہ وہ جب اس کی نیت کر کہ اس کا علم اور اس کا عمل جو ہے یہ برابر ہو جائے کہ جن جن چیزوں کے اوپر اس کا علم ہے جس کو جن کاموں کو اس کو کرنا چاہیے اور جن کاموں کو اس کو نہیں کرنا چاہیے اس پر ایک عملی کیفیت اس کی پیدا ہو جائے اس کے لیے جو سب سے سہل ترین اور آسان ترین رستہ بتایا گیا وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چونکہ اپنے یعنی کائنات کے اور روح زمین کے سب سے افسر ترین انسان کی یہ صحبت مل گئی خوش نصیبی تھی کہ وہ اس اللہ تعالیٰ انتخاب اس کے لیے فرمایا کہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو حالت ایمان میں آپ کو دیکھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے تو وہ ان کا درجہ اس وجہ سے بلند ہو گیا انہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک فرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایمان لے آیا اور ایمان لاتے ہی میں کا دے کر وہ کلمہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اللہ اللہ محمد محمد اللہ تو طور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا تو اگر فرض کہ كسی شخص نے یہ, یہ آئے کوئی آدمی اور ایمان لائے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم كے ہاتھ میں اس كا ہاتھ ہو اور اس كا ہارٹ فیل ہو جائے اور ہو جائے تو اس كی صحابیت جاتی پچاس ساٹھ سال مجاہدے کی زندگی گزاری ہو وہ اس کے پاؤں دکھاک کے برابر نہیں ہو پاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے تو یہ صحبت اللہ جب شاہ نے اسے کتنی بڑی قیمت لگائی ہے بمقابلہ امن کی عمل امن دونوں کو زیادہ ہے جن لوگوں نے پچاس سال تہجد پڑھی ہوگی جنہوں نے پچاس سال سال دی ہوگی، جنہوں نے پچاس سال حج کیے ہوں گے اور جہاد کیا ہوگا اور سینکڑوں ہزاروں کام کیے ہوں گے لیکن اس نے تو صرف کلمہ پڑھا بھی صرف اس کی زبانوں سے کلمہ انشان ہوا اور اس کے بعد اس کا آخری وقت آ جیسے بہت سارے لوگ تھے کہ جس دن کلمہ پڑھا اسی دن ان کا انتقال بھی ہوا ہے لیکن درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو صحبت کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے لیے ایک درجہ اور ایک سٹیٹس ایسا طے ہوا ہے کہ جس کو کوئی عمل بھی انسان کا اختیاری کوئی عمل اس تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ بندوبست اللہ آپ نے ہر دور میں مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے رکھا ہے کہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہمیشہ موجود رہیں گے کہ جن کے جن کی صحبتوں میں جن کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو دین کا حقیقی فہم حاصل ہو حقیقی شعور حاصل ہوگا ان کو پتہ چلے گا کہ دین کہتے کس کو اور یہ جو کتابی دین ہے اور یہ جو سننے اور سنانے والا دین ہے اور صرف پڑھنے اور پڑھانے والا دین ہے یہ ایک معلومات کی کہ جس کو کہنا چاہیے اس میں اضافہ ہے اور یہ علم انسان کے لیے اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہوا تو یہ آخرت میں اس کے لیے وبان لگ جائے گا آخرت میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ بھی پتا تھا اور یہ بھی معلوم تھا اور یہ بھی معلوما یہ, معلوم یہ بھی معلوم تھا لیکن اس کے اوپر تمہارا عمل کیوں نہیں تھا یہ سوال اس کے بارے میں ہوگا ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو سوال عمل علم کے مطابق ہوگا یہ نفلی علم کی بات ہو رہی ہے فرض علم کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا فرض علم میں جس کی جو ہر مسلمان پہ فرض ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اگر ٹریفک کا سگنل توڑ دے اور آگے اس کو ٹریفک سرجنٹ پکڑ لیا تو یہ اسے کہیں کہ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ سرخ بتی کے اوپر رکا جاتا ہے میں تو سمجھا تھا کہ سرخ بتی پر چلتے ہیں اور سبز پر رکتے ہیں میں تو یہ سمجھا تھا تو یہ عذر اس کا ٹریفک سارجن نہیں مانے گا کہے گا کہ یہ تو دوہرا جرم ہے اگر دیکھا جائے کہ ایک تو آپ نے ایک اشارہ توڑا یہ ایک جرم ہے اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ٹریفک کے قوانین پر ٹریفک کے قوانین پر علم کے بغیر اس کو جانے بغیر آپ ڈرائیونگ کر رہے تو اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں قوانین پر عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو دو چالان ہوں گے ایک علم نہ جاننے کا اور دوسرا جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرنے کا یہی معاملہ انسان کا فرض علم کے ساتھ کہ اگر فرض علم کسی کو نہ ہو کیا اس اس پوچھا جائے تو وہ اگر یہ کہے کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا اور وہ چیز فرض کے درجے کے اندر داخل ہوتی ہو تو یہ اس کا دوہرا جرم سمجھا جائے گا کہ ایک اس کو اس کا پتا نہیں تھا جو چیز کو پتا ہونی چاہیے تھی اور دوسرا اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان رستہ بتایا اس کے ساتھ چند چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو یہ جو اپنی اصلاح جس کے بارے میں لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں اور ہر بندہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہم نے رستہ سوچا پایا وہ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے والا ہے ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں لوگوں کو عام طور پر بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں یا کسی بھی نیک آدمی کو ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ بس میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دے تو ٹھیک ہے دعا تو آپ کرنی بھی چاہیے اور کروانی بھی چاہیے اور ہر ہر کام بھی کرنی چاہیے لیکن دعا پر اکتفاق کہ بس اللہ سوچے کہ بس اب جب بھی دعاؤں کے لیے لوگوں کو کہہ دیا تو جب دعا قبول ہو جائے گی تو میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں کوئی اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں اللہ کے اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ اس کے اسباب اختیار کرے گا اور وہ اسباب اگر ہم بہت مختصر کر دیں بہت مختصر کر دیں بہت مختصر کر دیں تو کم سے کم بھی پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر اس کی اسلامی ہوتی عام مشاہدہ اور عام تجربہ یہی ہے آپ چودہ پندرہ سو سال کی اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے لوگ جن کو اسلحہ یافتہ سمجھا گیا جن کو اصلاح یافتہ کہا گیا جن لوگوں کی واقعی اصلاح لوگوں نے دیکھی اور لوگ کو اس کے اوپر اتفاق اور اجماع رہا ہے یہ اصلاح یافتہ لوگ ہیں وہ آپ کو ان پانچ مراحل سے گزرے ہوئے لازمن نظر آئیں گے پہلی بات اس میں صحبت کی کہ ایک آدمی کو اگر اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے اگر اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑنی ہے اگر اس نے اللہ چل شاہ رحو کی اطاعت کے اوپر آنا ہے تو اس کو اپنی صحبت درست کرنی ہوگی اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لوگ ٹھیک کرنے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک شرابیوں کے اندر بیٹھا ہو وہ سودخوروں کے اندر بیٹھا ہو وہ جواریوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو وہ اور ہر قسم کے گناہوں میں ابتلا لوگوں کے ساتھ وہ صبح شام وہاں بیٹھے اور خود بخود اس کی اسلامی ہو جائے ایسے نہیں ہوتا اس کو لازمند نیک لوگوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی پڑے گی ان کے پاس جانا پڑے گا ان کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا ان کی بات سننی پڑے گی ان سے تعلق اور محبت اس کو استعمال کرنی پڑے گی اور یہ چیزیں بعض لوگوں کو اللہ جان قدرتی طور پہ اعطاف فرما دیتے ہیں یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بے چارے بہت زیادہ نیک تو نہیں ہوتے لیکن ویسے نیک لوگوں کے ساتھ ان کو ملاسمت ہوتی ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ہیں، کے پاس زندگی کا سرمایہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نیک لوگوں سے وحشت ہوتی وہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں چلے کسی بزرگ کی کسی اللہ والے کی تو ان کی طبیعت کے اوپر اس کا ایک غیر معمولی بوجھ پڑ جاتا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے اس مجلس کے اندر اور یہ کسی آدمی کی شکاوت کی اور اس کی بدبختی بختی کی بڑی انتہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے لیے کوئی نرمی اور گنجائش ہی نہ اس کو وہی جس طبقے کے اندر وہ صبح و شام رہتا ہے اس کو وہی کے وہی لوگ پسند تو پہلی چیز جو ہوگی اس میں وہ صحبت ہے کہ انسان کو صحبت اختیار کرنی پڑے گی دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ جل شاہ کو یاد کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو بھول کر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کو دن بھر اللہ یاد نہ ہے دن بھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام دنے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے انسان کے دل میں قائم ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعال کا نام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ جل شاہ رخ کا ذکر کرتا ہے جب وہ اللہ اللہ اللہ اپنی زبانوں سے کہتا ہے کہتا رہتا ہے اپنی زبان سے تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک یاد اس کو نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نام اس کے ہونٹوں کے اوپر آ جاتا ہے یہ اس کے اندر دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی ہمت کو بروے کا لاتے ہوئے اس میں اس کو ہمت کرنی پڑے گی اور ہمت کے علاوہ اس کا کوئی راستہ کتاب و سنت میں نظر نہیں آتا اور وہ یہ کہ اس کو گناہوں سے ہمت کر کے اپنی دوری اختیار کرنی پڑے گی چھوڑنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ معاف کرے آپ سوچیں ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور اسی دوران وہ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے فرض نے زبان سے اللہ نہ کرے شراب بھی پی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ یہ تو بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے ایسے گناہوں کے اوقات کے اندر اس کو لینا تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی حمد کو اپنی کہو کار لانا ہوگا پھر یہ ہمت کے ہر ایک کے درجات ہوتے اور یہ جو ہمت پیدا ہوتی ہے یہ خود اسی پہلی چیز سے پیدا ہوتی ہے جو میں نے جس کے نام سب سے پہلے لیا کہ اللہ والوں کی صحبت ہے جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بھی گوشت پوست کے انسان ہے ان کے ان کا بھی جسم اسی طرح بنا ہوا ہے جس طرح میرا بنا ہوا ہے ان کو اگر یہ ساری توفیقات مل سکتی ہیں جو ان کی زندگی ہے تو مجھے کیا مسئلہ بڑے بڑے ہے الگ ہونا پڑے گا اپنے آپ کو کھینچ کر اس سے الگ کرنا پڑے گا اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ایک گناہ ہے اور ایک وہ چیزیں ہی ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی یعنی گناہوں کے اسباب وہ چیز جس کے بارے میں انسان کو پتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے گلاح کی طرف جاتا ہوں ان اسباب کو بھی ترک کرنا پڑے گا مثال کے طور پر کسی کا کوئی ایسا دوست ہے جو آ, نشے کرتا ہے اور اس آدمی کو یہ پتا ہے کہ میرے نش... میں یوں تو نشہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن جب اس کے ساتھ ملتا ہوں تو اس کے ساتھ بیٹھتے ہی چونکہ یہ شروع کرتا ہے تو میں بھی پھر اس کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیتا ہوں اس کو یہ بندہ جو ہے اب یہ خود بندہ تو گناہ نہیں ہے لیکن گناہ کا ایک سبب ہے اس کو اس بندے سے دوری اختیار کرنی پڑے گی اس کو اس بندے سے دوری رکھنی پڑے کسی کا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ نامحرم کا تعلق اس کو گناہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے تو اس نے ایک تو گناہ ہے جو زنا ہے یا بد نظری ہے اور ایک وہ تعلق ہے جو باعث بنتا ہے اس گناہ کا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ان تعلقات سے کنارے کا شعبہ پڑے چوتھی چیز یہ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دین کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کو اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے اور اس بات کے اوپر پورے شرس ادر ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اس کی پوری اس کو پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ جو رستہ میں نے دین کا اختیار کیا ہے یہ رستہ سنت کا رستہ ہے یہ دین کے نام پر کوئی اور بے دینی نہیں یہ این وہ رستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں بنا کر گئے ہیں بتا کر گئے سنت کی شاہراہ ہٹ کر انسانوں کے پاس چلنے کے لیے کوئی اور رستہ نہیں کوئی اور صورت نہیں جو چیز آپ آقا سرات و سلام سے ثابت نہ ہو جو چیز دین کے اندر رکھی نہ گئی ہو جو دین کا حصہ نہ ہو اس سے ہٹ کر انسان کسی چیز کو دین قرار دے کر یہ سمجھے کہ جنت کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ بگاڑ کی طرف اور جہنم کی طرف ہو رہا یہ پانچ چیزیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لے آئیں اور اس کا اہتمام کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اور صدیوں کی اسلامی تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ایک انسان کے احوال کے اندر بہتری چلی آتی آتی چلی جاتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دنیا سے اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں ہوتا ہے کہ راضی ہوتے ہیں اور یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اللہ جل شاہ کو راضی کر کے وہ اس دنیا سے گیا ہو نہ کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ کا غذب اور غصہ اس کے اوپر ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اب ان کا انتقال ہوا ابھی حال ہی میں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے کیا شرائط کیا, کیا چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو جہاز ہے جہاز کی مثال دی کہا جو جہاز ہے اڑتا تو آسمانوں میں لیکن یہ بنتا آسمانوں پر ہے یا زمین پر بنتا کہ جی زمین پر بنتا ہے اس کے سارے اجزاء زمین پر ہوتے ہیں تو کہا کہ اس کو کیا چیز اڑاتی ہے جب یہ زمین پہ بنتا ہے لوہا بھی زمین کا ہوتا ہے اور ہر جو اس کے اجزاء ہیں سارے زمین کے ہوتے ہیں اس کو اڑاتی کیا چیز ہے تو ان کا کہا کہ جی دو چیزیں اڑاتی ہیں ایک اس کو فیول اڑاتا ہے اور ایک اس کو پائلٹ اڑاتا ہے یعنی یہ دو شرائط اس کے لیے لازمی ہے کہ فیول بھی ہونا چاہیے اور پائلٹ بھی ہونا چاہیے تو انہوں کا کہا کہ یہی معاملہ انسان کا ہے انسان بھی پیدا زمین سے ہوا ہے اور اللہ جل شعروں کا جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک آسمانی چیز ہے جس طرح جہاز آسمانوں میں جاتا تو کہا کہ اس کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک یہ کہ اس کے اندر فیول ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اعمال کا نیکی کا یہ فیول اس کے اندر جو لے کر جاتا ہے یہ جو آپ کی نمازیں ہیں حج ہے زکوٰۃ ہے ذکر ہے جو شریعت کے جتنے بھی احکامات پرمانٹی ہے یہ وہ فیول ایسا ہے سر اور دوسرا کہا کہ پائلٹ تاکہ سمت صحیح رہے اگر بغیر پائلٹ کے ساتھ فیول ڈالے کوئی جہاز اڑا دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا خدا جانے تو اس لیے کوئی ایسا رہبر کوئی ایسا مربی کوئی ایسا استاد کوئی ایسا شیخ جو اس کا رستہ ٹھیک رکھے اس کو شریعت کے رستے کے اوپر رکھے سنت کے رستے کے اوپر رکھے شریعت اور سنت کے رستے سے اس کو نہ ہونے دے ادھر ادھر نہ ہونے دے تاہم اگر ان دو چیزوں کا کوئی کسی کوئی بندہ اہتمام کر لے گا تو اس کو اور حادثہ کب پیش آتا ہے عام طور پر آپ دیکھیں تو حادثہ اور سنت پیش آتا ہے جہازوں کے اندر اور اور بہت سارے اسباب کے اندر کہ جب اس کے فیول کے اگر ٹینک ہے جو اس کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے تو اسی طرح گناہوں کے جو اسباب ہیں یہ انسان میں سے فیول نکال دیتے ہیں آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک آپ کے اندر ایک ایک چیز پیدا ہوتی ہے ایک ایک روح پیدا ہوتی ہے ایک اسپرٹ پیدا ہوتا ہے ایک خاص قسم میں سے ایک فیول پیدا ہوتا ہے نیکی کا یہ خاصہ نماز پڑھ کر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھ کر ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تلاوت کر کے ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اب یہ کیفیت ایک اسٹیم کی طرح انسانی جسم میں ہوتی ہے اور یہ سٹیم اور یہ ایندھن انسان کو نیکی کے کاموں پر چلاتا ہے انسان سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس سے سوراخ ہو جاتا ہے وہ سوراخ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ایک دم وہ سارا کا سارا سٹیم اس کا نکل جاتا ہے وہ دوبارہ سے خالی ہو جاتا ہے اب جب یہ خالی ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کا نفس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اب وہ اس کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں تو یہ تیسری احتیاط اس کے ساتھ انسان کو یہ کرنی ہوتی ہے کہ آوان کے ذریعے سے اس نے جو اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کی ہے اس کیفیت کی اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے اگر وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پیدا ہوگی اور پھر نکل جائے گی پیدا ہوگی اور پھر نکل جائے گی اور یہ جو انسان کی یہ جو اس کی میں سوراخ ہوتا ہے اس کے اس فیول بکس کے اندر یا فیول ٹینک کے اندر وہ ہوتا ہے انسان کے اپنے اذار کے ذریعے سے جب اس کی نگاہ کنٹرول سے باہر نکلتی ہے یا اس کا اس کا کام غلط سنتا ہے یا اس کی زبان غلط بولتی ہے اس کی آنکھ غلط دیکھتی ہے اس کے ہاتھ غلط پکڑتے ہیں حرام کی طرف بڑھتے ہیں تو یہی وہ یعنی اسی اعضا کے استعمال کی وجہ سے ہی انسان اس کے اندر ابتلا ہوتا ہے تو انسانوں اصل میں کنٹرول کس کا چاہیے ہوتا ہے اپنے اضار کا کنٹرول چاہیے یعنی وہ انسان کامیاب سمجھا جائے گا جس کے اذار اس کے کنٹرول کے اندر ہیں اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ان کا استعمال کہاں پر جائز ہے اور کہاں پر اس کا استعمال نا جائز ہے یہ اصل انسانی زندگی کو جو درکار علم ہے وہ یہ ہے فلسفے نہیں ہیں لمبے چوڑے ہم لوگوں کے ہاں آپ اپنا ماحول دیکھ لیں ہم لوگوں کے ہاں اس موٹی موٹی اور جانی پہچانی اور آسان سی چیزوں پر عمل کرنے کی بجائے دین پر گفت و شریف کا ماحول ہم نے بنایا ہوا کسی کو بٹھا دیں تبصرہ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں ہم لوگ کیسے کیسے یعنی ہر بندہ لگتا ہے کہ مفتی اعظم ہے اور ہر بندہ شیخ الاسلام ہے ایسے ایسے اس کے پاس معلومات ہوں گی اور ایسی وہ تاریخ بھی بیان کرے گا اور ایسے وہ اس کے اندر سے حکمتیں اور فلسفے نکالے گا کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے لیکن جب یہ جو سادہ سا ایک دین کا مطالبہ اور تقاضا ہے اس کی طرف انسان نہیں آتا جو اصل اللہ کے بے سے پوچھ اللہ کو کسی سے بھی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے اس کے ان فلسفوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا وہ دنیا میں جو بگاڑتا اس سے اس کے اعضا استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال اس سے یہ سیدھے سادھے قبر میں بھی ہوں گے اور یہ سیدھے سادھے سوال اس سے آخرت کے اندر بھی ہوں گے اپنے وقت کا حساب تو دیکھیں حدیث شریف میں کتنے آسان آسان سوال بتائے گئے اپنے عمر کا حساب تو کہا جائے گا کن قانون عمر گزاری اپنے اعضا کا حساب تو یہ جو کان کیسے استعمال کیے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیے نہیں کہ کی اپنے مال کا حساب تو جو کمایا تم نے اپنے خرچ کا حساب تو تم نے جو خرچ کیا وہ یعنی جو آیا جو بارے پاس اس کا حساب تو اللہ پاک تو کہ وہ حلال رستوں سے آیا آرام رستوں سے آیا ہے اور تم نے جہاں پر لگایا اس کا حساب دو کہ تم نے صحیح جگہوں پر لگایا تم نے غلط جگہوں پر لگایا حدیث شریف کے اندر آخرت کے سوال و جواب کی یہی چیزیں بیان کی گئی اور یہ بالکل سی بھی ساتھی اس کو سمجھنے کے لیے ایک عام دیہاتی جو بیچارہ بالکل کسان ہو دیہڑی دار مزدور ہو اس کو بھی اگر آپ یہ بات سمجھائیں تو اس کو پانچ منٹ کے اندر سمجھ میں آ جائے گی کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑا پیچھے غیر معمولی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے ہوتا اتنا اللہ چلنا شاہم دین کو آسان کیے جب آسان چیزوں پر ہمارا دل نہ لگے اور ہمیں پیچیدہ پیچیدہ چیزوں میں ویسے ہی اس کے اندر گفت و کے اندر مزہ آئے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم امن امن سے بھاگ رہے ہیں اور ہم ایک اور فریم کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں جو ہمیں روز بروز عمل سے دور کرے گا کہ جتنی انسان کی گفتگو بڑھتی ہے اور جتنی اس کی باتیں بڑھتی ہیں بغیر عمل کے وہ اس کو مزید عمل سے دور کرتی چلی جاتی ہیں دور کرتی چلی جاتی ہیں دور کرتی چلی جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں اور بسا اوقات وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوتی اللہ چل شانو ہم سب کو دین کا صحیح فامدا فرمائے پر صحیح عمل کی توفیق رسیح فرمائے واقر الحمد رب